یا اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا ایسے سودا ہے بلکہ وہ جو آخرت پر آمان ناؤ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہے